لِرَسُولِهِ بِالْهُدَى وَدِينِ الله سبحان الله لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كله ولو كره المشركون والله والسلام على حبيبه والي واصحابه الذين هم حقا عظ بالله من الش الرجم بسم الله ف الرح الرحيم ف يكفر بالطغوت وَؤمن بالله فقد است سك بال الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أجه الذين آمنوا يسقلوا عليه وسلم تسلیم وسلام یا سیدی يا رسول ولا علی کا واسبی یا حبیب اللہ خصوصی مہمانان گرامی صدور جلسہ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناچیز دے ادارے دے فازل مدرر مفتی مولانا محمد نژ احمد ساحب ششتی دی طرفوں جتوی جیلا مظفر گڑک جلسے مقصد قرآن محل شریف جاڑا مولانا نا دے خاندان دے تعاون، عظیم و شان شکل دے مراحل طے کرنابشم اور دل دے نور دا سامان بن رہ سامنے نظر آ رہ شاہ نو جس طرح مولانا اور انہوں کے خاندان قرآن محل شریف دی تعمیر دی فرصت عطا فرمائی علاقے کے دوستان اسید محفوظ کرانے دی توفیق عطا فرمائی جانا شا آغاز فرمایا بارگاہ قرآن محل عبتدان تامر ہوا سر اس موقع کی تھی حضور جناب نے جڑا کم فرمایا, شروع فرمایا ہے سے نہیں پہلے مسلمان کسی نے کم نہیں کی جڑا تصاوہ کامل نے اس سلف دی نفی ہو رہی سی تھوڑی جی سابقین دی نفی ہو رہی سی. حضرت ساختہ فورآخت مین فرماند نے میاں تو ان لوگوں کو گساخی دی سی فوراً میرے ذہن دے اندر اسلاف کی عظمت جیڑی فخر اپنی نفی اپنے اس بات کا نام فخر چل رہا جنوں میں ہر مسلمان دا اس تو واقف ہونا اس موضوع دے مختلف عنوان آم علاقے پہلا اتلے علاقے عن سی قیام حکومت اور دوا میں حکومت گجرالا شہر کے اندر میں ایسا نام نام دسیا کلمے کی تفسیر قرآن کے ساتھ تیسرا دا عنوان ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصلی مقصد تو جناب کے سامنے بھی وہ تین عنوان پیش ہو گئے ہیں یہ موضوع جو بیان ہونا ہے روح زمین استی محتاجے اور روح زمین استو بے خبرے بلا نفی غیرے اور بلا تخصیص کہہ رہے ہیں استو روح زمین بے خبرے اور روح زمین آجتے درودی لازم ہے اینو سننا اینو سمجھنا پھر استو تیمانی قان رکھنا طیبہ دی تفسیر قرآن قرآن مجید نے کلمہ دی تفسیر ضرور کی جب قرآن لکل الیکل ہے ہر چیز دباز بیان ہے تو کیونکہ ممکن ہے کہ کلمہ ایمان دی جانے تو ایمان دی جان دا بیان قرآن جنا ہو گئے لیکن اتنا ضرور ہے پوچھو مبلغین سے نام نہاد مبلغین سے پوچھو جو دین پہنچانے کے ٹھیکدار ت... دن... بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھو یار کلمہ کی تفسیر مم قرآن مم میں مم مم کون سے مقام پر ہے اگر صحیح بتا دیں گے تو پھنس جائیں گے آپ نے ان سے پوچھنا ہے پھر حضرت تفسیر قرآن میں یہ ہے تو آپ نے آج تک بیان کیوں نہیں کی؟ نہیں بتا سکے گے تو آپ کا مفل علمی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت کس طرح تسا پھر اگو اعتراض کریا کرو ادرو ادھرو دین دے دا بندے دن دے وار حالے وے تو کلمے دی تفسیر قرآن چاہیے وہ پتا کوئی نہیں کا شاخلتی کا ہی نہیں کوئی نہ میرے دوست فرماؤ قرآن مجید سورت بقرہ آیت السی ختم ہون تو بعد متصلے بیان موجود ہے اللہ جل شان ہو ارشاد فرما د فرمایا فرمئی یقر بتوا گو تم فقت اللہ ہے جیڑا بندہ تاغوت دا منکر بنے جڑا شخص تاغت دا منکر بنے اور اللہ نمنے مضبوط رسی پکڑی یعنی کلمہ لنف خو ملا جس کو ٹوٹنا نہیں سایت کریم نے کلمی تفصیل فرمائی جڑا تاغوت کفر کرے تاغوت کو نمان تاغت کا منکر ہو جائے اور اللہ کو مانے ہوں دیکھنا ہے کہ کلمے دے اندر یہ مضمون یہ ماننا یہ مطلب موجود الہ بولو بولو لا علاحلہ الاح کا مان ہے معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اطاعت کے لائق نہیں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں بگر اللہ لا الہ بتا گوت وہ جڑا آیت نے دسیا میں یقرا تاغت کا منقر بنےوت دا انکار کرے لاح تاغوت دا انکار تے نفی اس جز اللہ یوم بلا اللہ پر ایمان لائے بقرہ میں یہ ہے وہ اس بات اللہ دے اندر موطن. لا لاح میں یکفر بتاغوت یکفر بتاغوت کفر بتاغوت لا میں ہے یومن بلّا اللہ تے ایمان اللہ دے اندر معلوم ہوا ابتدان دعوی ثابت ہونے کے لیے قرآن مطابقت واضح ہو گئی پتہ چل گیا واقعی کلمے کی تفصیل کتھے کیڑی سورت ہے باقاعدہ بولو تے صحیح سورہ بقرہ شریف یہ تو ہو گیا لیکن ہوں تصا اتراج کرنا اشکال اٹھنا کہ یار تاغت نے ایتھے ہوں ساری گل بس تاغت کنو ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہای اتنا بڑا مضمون ہے دنیا کائنات باطل تنظیم شیطانی تنظیم سب باطل کوت سب شیتانی کوت رد صرف اس لفظ چی موجود ہے کلبا تیے باد سارا کچھ لاہو اکبر اک جڑا مسئلہ موٹاسی بدی بدیہیات میں سے تھا لغت کے موٹے مسائل میں سے تھا یار اس کو چھوڑ کر جو ایمان کی بنیاد ایمان کی شرط اول میں نے ایمان کی شرط اول کبھی موضول اور پیش کیا تھا وہ اور تھا یہ اور او میں مجد الفانی پیش کاش کے اس کا علم ہو دے مجدد مجد الفانی کی لڑ نہیں جی قرآن قرآن دلیل کوئی کو اللہو اکبرا دیکھو کہڑے مسلے نو چھوڑ کیڑے کیڑے مسائل دے اندر دنیا کہائل مصروفراب تا پیا ہوں اس قوم نے کلمہ ہی نہیں سمجھا کلمہ ہی نہیں سمجھا تو کلمہ طیبہ نہیں سمجھا بیان اگے کے سنو گے تو پتا لگے گا نا بھی واقعی سنیا ہی نہیں تو پتا ہی نہیں تس نہ آخو میری زبان بڑھ در اقبال نے خوب کہا مسلمانوں کا حشر خراب ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا جڑا ہے نا ساؤنڈ والا ساؤنڈ نہیں بنتا وہ ساؤنڈ ذرا کچھ تھوڑا جا کدھر چلا گیا تین نکم قلندر فرماندے نے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مجانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب اللہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب نظری <سؤال> مسائل پیش ہو رہے ہیں یہ مسائل پیش ہو رہا پلے قبضہ لولے لنگڑے بن کے تھڈو مر کے اگوں ڈے مردا دو اٹھان دی تھڑکو ختم مسائل نظری میں چلو ہمارے پاس نظری نہیں ہاں بدی مسائل ہیں جن کو دنیا کا کوئی فرقہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ٹکرا نہیں سکے گا کنا داگا نے روحے زمین دا کوئی بندہ بٹھا لیا جے میں موضوع پیش کرا گا کوئی اینو چیلنج کر جا میری زبان وڑ دے جائے کسے بھی فرقے دوست <سؤال> تمام دنیا پڑھ رہی ہے ہر بندہ پڑھ رہا ہے مسلمان. مسلمان سارے پڑھتے پی لیکن اللہ یہ مانا معلوم آلو مالو معلوم ادا مانا ہے اسلام لفظوں کا لحاظ نہیں اگر کوئی بندہ تلاک دے نہ مان پتا لفظ غلط بول رہا مان ہو تلاکو کیونکہ اسلام میں علی اتبار جسل معنی ات جس معلوم نہ ہونے دنیا درخت حالات ہابا نال بڑے وہ مسلمان اس لئے بنتے نے جسل کلمے کے ماہ نہ سمجھ نہیں سمجھ لگی سوچ آؤ دس تاغوت کیونکہ اللہ نے شرط رکھ دیلے دا پہلا حصہ بنا دا جا مطلب نہیں کوئی تاغوت نہیں کوئی تاغوت نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی متافرما بردار نہیں سمجھ نہیں ہم کسی کو نہیں مانتے صرف اللہ سوال ہے اللہ تاوت کا مانا بھی قرآن کا مانا بھی قرآن دسنے کلما تاغوت نفی کرتا ہے اللہ کا اسپات کرتا ہے ادر ویگ سجنا تاغت کے نو کہ سرکش بہت آکڑ ہے آد تک کرنا بہت آکڑ بہت سرکش بہت یعنی رکھنے والے تاغوت یہ تاغوت کا لفظی مان ہے تفسیر تاغو بتانو آخیا گیا ہے وہ مزا حقیقت نہیں وہ مزا حقیقت نہیں بت تاغوت حقیقت والا کئی ایسانسی ملا ہوئے نو اللہ محمد اللہ وہ لانتی بڑا سرکش اللہ تابو تاخنا مزا کی آپ نہیں بچا سکتا سرکشی کی کرنی جہاں خود نو بچا نہیں سکتا انگی آخر کی حضرت علیہ السلام سبجو حضرت حضرت ہوں کالے بن کے توجہ معلوم ہوا تاغوت نہیں بات ہوں حضرت ابراہیم علیہ علی سلام کربوت نہیں ہو سکدا ہوں تاغوت کون سی جنہیں حضرت ابراہیم علیہ سلام چیخے پایا سی او نمرود بولو بولو بولو ہوں کون بنیا بولو بوتنا نمرود بنیا حضرت موسا لائی سلام توجہ کے مصر تو کئی سال باہر رکھنے والا باہر باہر رکھنے تھا معلوم ہوا تاغوت تاغوت کہندے کنو جڑا اللہ رسول دے مقابلے بلکو حکومت بلکو قائم کرے بنا کے بیٹھا ہوئے ہو حکم چلا بولو مرو چی سی تاغوت کا مانا قرآن تو دس نے دس جی قرآن کھولن لگے جی بولولہ جی. بولو بولو بولو بولو سورہ نساء سورہ نساء آیت نمبر اکسٹ ایک سلسلہ چل پیا ہے ارشاد ربانی, ربانی, ربانی فرمایا یری دون اتہ ہاتھ مو لوتے وقت امیرو رب سونا فرمیا دے لوگ اہل یهو کتاب, کتاب سونے نبی مقابلے چاندے نے چاندے نے یریدون کی تاغو یریدون آئیے قبول تاگو منافق توجہ منافق آخ منافک چاہے تاغوت جھگڑا تاو فیصلہ کراون تاو تاغوت کوئی ثابت ہاں کرو دو فریق لڑے ہوں تو لڑکے فیصلہ پوش کرایا پوش ہو کے بول نہیں یہ منافقین اور کافروں کا ارادہ ہوتا ہے اللہ رسول دے مقابلے چ بیٹھے گول چال فیصلہ کرا کعب بن اشرف کا نام بن اشرف یہودی ہوتی اس کا نام آیا گول چال فیصلہ کرائیے توجہ نہیں فرمائی آہ. آہ. مرتحان آہ. مرتحان آہ. کو جھگڑا دا گھن جیڑا جانا دے آہ. فیصلہ آہ. کرانا ہے اے اے اور کو اگر کوئی آخے کہ یار پانسے دن کسی نے پانسے اور تیر تھے میں نے کہا تم نے غور نہیں کیا بھی بت تاغوت نہیں کیونکہ بت بے جان ہیں انہوں نے کبھی کوئی قانون اور کوئی شریعت, شریعت اور نبی کی شریعت کے مقابلے میں نہیں بنائی تھی وہ جو مجاور, مجاور تھے انہوں نے شرح قانون بنایا ہویا سی معلوم ہویا پھر بتان دے مجور گال پھر اتھے جا بنی کہ جیڑا لانتی کافر اللہ دے مقابلے ویچ قانون اور حکومت بنا ہو گئے انہوں تاغوت کہنے اگر مجمے اعتراض ہوجمائی توجہ نہیں اللہ شاہ نے بڑے عجیب انداز بیان فرمایا اللہ سونا فرماند ہے محبوبہ تاجب دینا محبوبہ تا ویخیا نہیں ان لوگوں جہاں کلبا پڑھنے ہیں اصا ایمان رکھنے کتاب من مسلمان ہے محمد گز گان کر دان کر دی چاہتے یوری دور آئیے تو ہاکا مو لگتا لو دلیل آ گئی قرآن کے سیاق پر غور کیا واضح ہو گیا بھائی اللہ فرما رہے الم تارا مون کیا نہیں دیکھا جیڑے کرتے کہ قرآن تے ایمان رکھنے پھر مسلمانی کا دعوی کرتے ہوئے تاغوت کی طرف جھگڑا لے جاتے ہیں تم نے دیکھا نہیں یہ ہے مانا پی دس کہ تاغوت اللہ رسول کے مقابلے یوڈیاں کی حکومت کافرا کی حکومت فیصلے لانتی لے کے بیٹھے آ کر کے اللہ کے حبیف دگے وہ مراد نے کیوں کہ اللہ گل کر رہا کلما فرن والے کی کلم فرن والے کدی بھی جگڑا تو تبل نہیں لگ کوئی خفا رہی اور کوئی خفا رہی جی ہوں جنہیں گل ہو رہی ہے مراد بت نے وہ تو ہے نہیں کلبا پڑھنا بولو مرو اچھی آواز والو بتا کون سے مشرکین تھے ابو رہی؟ no. فرمایا تیرے متھی ہوا کرتے نے تاغوت لاگوت کو معلوم ہوا گل دی ہو رہی یہودیاں پڑھتے فیصلہ جاندے سن اللہ نے فرمایا واہی واہ ویخ کلمہ پڑھن کلمہ تے کفر بھی تاغوت تو شروع پہ ہوں اے کلمہ پڑھ کے فیصلہ تاغوت لگا لکھ لانا لکھ لانا کلمے کلما پڑھے فیصلہ وقت وہ میرو اللہ فرما ان حکم ہوا سی انکار کرے مسلمان نے بولو بولو بولو بولو اللہ اکبر اللہ ہو اکبر کلما پڑ دے تھلے آزادی نہیں دینا تو کسی دن ہی نہیں بدھو گا کیڑیاں کتاباں کھول کے کتاباں کھول کے بھٹا کل میری کدی کھولے ادھر ادھر ہوں سب ہو ہوا تاغوت کون کفر بادشاہ تاگوتم رکھنے والا بڑا جڑا خود بھی اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتا دوسرا نو بھی نہیں خود بھی دلہا بنتا بیمان بنتا ہے بےگرط ہے دوسرا نو بھی بےمان بےکارت بنا دن کا سبق دینا ساری دیاری روزانہ زندگی کے ہر گھر مسلمان دے دے اللہ فرما دا دا کلمہ کلمہ, کلمہ نہیں کسے دا ایمان ایمان نہیں ایمان اس لئے بنے گا جس لکر بھی پڑے گا کلمہ کلمہ پڑے گا کلمہ شروع ہی مزید روشن کرا گل ادھر سید عالم اللہ میرے لوگ باہر پیر بھی باہر جاتے ہیں ملا بھی باہر جاتے ہیں زیادر کوشش ہی ہوئی ہر کسی بلکہ جنوب نو پوچھو سکول کی کرا میں ایک سوال کا میں دو میارے دسو پاک نبی علیہ وسلم صرف صرف مکہ شریف کے اندر صرف ایک کلمہ ہی بنایا حضور نے شراب چھڑایا نماز پڑھنے نماز نماز حضور نے نہیں فرمایا نماز پڑھو شراب چڈو زنا چڈ دو صرف کلما ہی پڑھایا میں صرف کلمہ پڑھایا دے گھر شریف کا دروازہ بند ہو گیا نبی سونے نو گھر چھڑ کے مل... مدینہ شریف کے اندر ہجرت فرمانی ہوئی دس میں کیا یار یہ ہوئی کلما توسا باہر یورپ والوں پڑھا لیکن ہزور کا دروازہ بند ہو گیا گھر کا دروازہ بند ہونے کی وجہ ہے یورپ کے دروازے تڈے واسطے کھل جی آ دوسرے ٹور والے وہ مولی کے پیر دم ویزا سوکھا لگے گا آ جاؤے کو خالی جی واپسی توڑے پیسوں کے بھر کے آدھے جے سکو واسطے کلمہ پڑھان دے ارادے رکھتے ہیں تو دے توڑے امداد واسطے دے آ دسو دے صحیح وجہ کی پاک نبی کلم پڑھاوے گھر کا بوا بند ہو جاؤ دربار گھر کا بند بجائے باہر کھل جہ یار دسو دے سی گل کی ہے تر گلوں گل ضرور تر سورتوں میں ایک سورت ضرور یا او نہیں یا کافر یا نہیں کسی بھی چکریا جی کلما بھی اہمے بنا بھی چکر بوا بند ہونے بجائے باہر جی بوجا خالی ہوں پیر صاحب کا ملا جی باہر جد واپس آدمی بوجھا بریا مینو دسو سیڑا رولا دے نہیں سوال کلما اس نہیں کہ بدل گیا کلما کلمہ ہوں دسنا بھی کافر وہی نے بدل گئے نہیں بدل گئے کافر بدل گئے کافر بدل گئے بھائی وہ نہیں کافر بدل گئے وہ کافر نہیں قرآن جو گل کراگا قرآن کرا تاکہ کوئی نک بھی چکے کو بھون کرن لگے تو کاکھ نہ روے رہے اللہ دو مقام پر آیا دو مقام پر آیا. ایک مقام سورت معائدہ آیت نمبر چونسٹھ دوسرا مقام سورت معائدہ آیت نمبر اٹسٹھ ارشاد رسید اللہ لام کی تاقید اور نون تاقید حکیلا کے ساتھ فرماتا ہے بہت پکی یقینی بات ہے کیا کہ محبوب جو آپ کی طرف دین کی اتارا گیا تیرے رب, رب, رب, رب کی طرف رب رب سے, سے, سے؟, سے؟ یہ جی یہود نصارا کے زیادہ, زیادہ لوگ یعنی جو مسلمان نہیں ہوتے عبداللہ بن سلام کی طرح جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ومنہم میں موقتہ صدا میں نہیں ہیں وہ ایسے تیرا،, تیرا،, تیرا،, تیرا،, تیرا قرآن تیرا دین اسلام یزیدن یزیدن زیادہ کرے بڑھائے گا کس کو بڑھائے گا ان لانتیوں کی تانی اور سرکشی کو بھی بڑھائے گا کہ یہ اس درجے, درجے متکبر مطلب ہیں کہ انہیں حق کھولنا یہ جی زیادہ کھولے گا آنے والے دور دے اندر دے دے یہ سچائی زیادہ تو زیادہ منظر عام تے گی یہ سڑ سڑ کے کولا بنتے دشمنی لاخ لانت, لانت حرام دیان دے جڑے آکھن یورپ کے لوگ جو ہیں نا ماشاءاللہ اسلام کے حق میں نرم ہو گئے کتر دا پترہ تو کافر ہو گئے اللہ دا قرآن فرماوے والا یزید دننا انہاں دی سرکشی ودنی کفر ودنے تو کہنا اسلام دہا کے نرم ہو گئے نا جی جو اسلام جو جمعے اسلام نک کپڑا کمال مانس دی نسل اتنا کیا بولے مرو ہائے اللہ قلندر حuden... اقبال بولے فرماندہ آپ ہے اولا دے براہ میمرود ہے نہیں پائے آپ ہے نمرود ہے, ہے کیا برد برد برد برد کسی کو کسی کا امتحان سود اب بول سے مرے اقبال فرمائیں سارے دورے چی میں ہی ہے نمرود بھی ہے ابراہیم دی اولاد بھی ہے جی ابراہیم نہیں اولاد ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے وہ بولو برو میںار دسولی دسما بولتے مرے ہوں دسو چو کہ رولا ہے چکر کے بول دے سمجھ گئے ہن چکر دے ہن میں چکر بھی سمجھا دینا بھی چکر پیا کہڑا ہے سنو توحید شروع ہوتی ہے کفر سے ان کوابوت سے توحید کا آغاز ہوتا ہے دو جز دو ہیں جو اس توحید کے ایک ان انکار تاغ دوسرا, دوسرا اس بات اللہ, اللہ اس بات اللہ حق دو ملتے ہیں جز تو پھر بنتا ہے کلمہ توحید ہی سمجھا چکے ہیں کو پھر دیا تھا وے خون خوند، خوند، خوند. جیڑا بندہ دونوں کو ہی مان رکھے تاغوت کو بھی مانے اللہ کو بھی مانے کہیں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور تاغوت کو بھی مانتا ہوں دونوں کو دلوقت دلوقت مانتا ہے ایسا شخص ہوتا ہے مشرک مش اگر کلمہ پڑھتا رہے تو ہوتا ہے منافق اگر کلمہ نہ پڑھے تو ابو جہل مولانا نظیر صاحب کھڑے ہیں حضرت صاحب قبلہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں پرانے مجید پھڑکانے حمید جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ مشرقین مکہ سے جب پوچھا جاتا اس آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ یقو اللہ, اللہ قسم اٹھا کر فرماتا ہے اپنی کہ یہ یقینا یہی جواب دیں گے کہ اللہ پیدا اللہ کرنے والا ہے ہائے ہائے ہائے اللہ فرما ہے ابو جال نو پوچھو اسمان زمین جل کہیں بنائیں اللہ آل اللہ لیکن, لیکن تاغت پر بھی ایمان رکھتے تھے اللہ پر بھی ایمان بھی رکھتے تھے جو کلمہ نہ پڑھے اور دونوں پر عقیدہ رکھے وہ ہوتا ہے مشرک اگر کلمہ پڑھتا رہے ساتھ ہے منافع آگے جیسے جب دونوں جب جب کو مان لیا, مان لیا تو کفر جی کا مقصد پورا ہو گیا ان کو پتا ہے اب کلمے کا مانا اڑ گیا جب مٹھی اڑ گیا اڑ کا پھر توجہ کر وہ ہے میں نہیں کہ آپ منے میری دھیرے دھیرے دھیرے ایستا ایستا ایستا ایستا اگر نکل جائے اتنا لانچھی بن جائے تو کہے دہریت نہیں اللہ ہی نہیں کون ہوتا ہے اللہ اگر سائنسدان بن جا تیری مرضی اگر پیچھے رہ جا مذہب دا دامن نہ چھڈے تو پھر تین ایسا ساڈا مطالبہ ضرور ہے تاوت ناگوت نہ اللہ نہیں چڑاؤ اپنے آپ منا اللہ حبیب کی جنگ کا چڑی سی اللہ کے حبیب فرمایا میں تنوع نہیں من سکتا نہیں من سکتا میں مننی ہے حکومت صرف اللہ سونے نبی جنگ اللہ اللہ کرنے نہیں ہوئی اللہ اللہ جو آپ ہی کرتے سن اللہ اللہ نہیں سن کرتے قرآن فرما رہے گے کلہ اللہ کرتے سن اج بھی جا کے ہندوستان اللہ اللہ بھی ہے لیکن اللہ اللہ اگر شیطان کو کہا جائے تو حقیقت کی کوئی وہاں سے چلتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن مظاہر ہیں شیطان کے مظاہر تو ہیں حقیقت وہ ہے نا اصل وہ اصل وہ کتا وہی کرتا ہے بڑوی دے رب دے تو رب دے نبی دے مقابلے جایا پھر یہ تاپڑی کام رکھے بول دے نہیں سونے نبی جو جنگ ہوئی مسلے اللہ اللہ کیونکہ سونا نبی تاغت من ہوزور درد نہیں من سکتا محال ہزور جسے ہزور مطالبہ ان دا نہ منیا توحید کائم قائم کائم توحید شرک نہیں شرک پہ کافر ہے بدھ کوم شرک اس کو نہیں کہتے کہ بت کے آگے سجدہ کرو شرک اس کو کہتے ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں حکم مانو اس کو شرک کہتے ہیں جی بت بھگے سجدہ کرا ما چھوڑو وہ تو خود سی میں خدا بولتا نہیں فر کسے بوتر کے سجدہ نہیں ہوں تو معلوم ہوا جو اللہ کے مقابلے میں خود کو منواتا ہے نا اپنا حکم منواتا ہے, حکم منواتا ہے وہ تاغوت ہوتا ہے آگے یہ سمجھ کوئی گئی یہ راز سمجھ آج دینا بھئی پراوا کیوں اج دے کافرا دیلا ہو گئی دا دروازہ بند واسطے دروازے بھی ہائے دا دروازہ رسول پاک بلا نے کوئی ڈک نہیں سکتا رسول بوا انج بند ہو گیا رسول دروازہ انج بند لانت ایسے جازوں پر لانت ایسے جہازوں پر جو گستاخ رسول کو بھی اٹھا کر عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور مبلغین کو بھی اٹھا کر عزت کے ساتھ بول دے نہیں اللہ اکبر و کبیرہ ایدر ویدر رسول دیامد کا مقصد یہ ہوئی کہ اب تاغوت حکومت ختم کرنا اور اللہ دی حکومت قائم کرنا اے رسول دیامد کا مقصد ہے بولو بولو بولو بولو کلما بھی ہوئیے اور رسول دیامد کا مقصد بھی ہوئی مسجد پیسہ خوبصورت خوبصورت بنا دیا مسلے تھلے فیکٹری بنا کے فیکٹری تیرے تھلو مسلا کی کھونا بھی تھلو کھویا سی یا روڑے پتھر بچ بج درخت کو چھوٹا کوئی لوگ تسبی پڑتے ہیں کافر نے گا تا نے گا تو مان لے میری مجھے مان لے مجھے مان لے میں تیری تسبیح کے لیے فیکٹری بنا دوں گا بے مثال سے بے مثال تسبی آئے گی ہر ایک دانے دوتے اللہ لکھے انہیں اگر کوئی کہے کہ حضور کا اخلاق اچھا نہیں تھا نعوذ باللہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں اسی وجہ سے ہمیں چوبتے ہیں باہر کے لوگ چوپتے ایسے بھی کافر ہو سکتے ہیں اور ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جی وہ کہتے ہیں کہ حضور بدخلک تھے اور خلق تو خلق تو اخلاق ہمارے پاس ہے ہائے ہائے ہائے او دا دی لوڑتے نہیں لیک فا ت ف محبوب نبی کا خلق نہیں ہو سکتا سڈا آ حضرت امام والے سنت فرمان دا. بول دیا جناب جگتا کرنا اچھی بولو سبحان اللہ آلہ حضرت بلو بھی فرماتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیلی کیا کوئی تو جھا ہوا ہے نہ ہو چاہا کوئی تو جیو جیو بولی سمجھ آ رہی ہے درد کے کہہ دو کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا تیرے گاؤ گاؤ گاؤ تیرے خال کے حوصل ادا اللہ اکبر ساڈا سخی سلطان بہو فرماند بولو بولو اچھی آواز آپ فرماند نے دا بسم سمر اسیم اللہ دا اے دیکھ گہرا بھارا او نال اونال شفات شری ولیال م شفاتری مرے آلم چھٹ سی آلم سارا ایک پسارا ہونا دے پہن نصیب بہج ن یا نبی سہارا شیر باہلطو نے فرمایا بے بس ملا اس اے بھی پارا گہنا گہنا گہنا آخ دن گانے گا جان دو جڑے نا فرمین اللہ دا نام کا نام بار کہنا محسوس تھی کیوں جو تمام بیتا گوت والے تو پتا لگے ہوں وے کفر بتاتا گوت کرو وہ نبی تاکہ بنا بار بہ بارے موضوع پہ بیان کر چکا ہوں شفا کہ موضوع میں بازار ساری ہو چکی ہے لیکن فہمی دور کرنا کرنا جہاں فرمایا نا نال شفاط سرور آلم سی عالم سارا مطلب نہیں کہ سارے چھوٹ جان گے مطلب دیئے شفاعت دیئے. کئی یہ شفاعت کی بات ہے. اللہ تعالی قیامت دلی اتنا لمبا کہ کافر مومن سارے تنگ تھی ویسن. کہ حساب ہی نہیں تھن بج د والا وارو واری نبی راب کو آکھو حساب دے شروع کریں بھامے دوزک سٹے بھامے جیرے مرنے حساب دے شروع کریں والا اللہ پاک حساب شروع فرمیسی حضور دی شفاعت نال وہ جڑے حضور سجدہ فرمیسن اشارہ مقصود گال سمجھا گئی ہے سمجھے, سمجھے ہی کہنا تو لہٰذا سمجھا حضور سارے کو گیا قرآن گیا نبی تمیزم اللہ اگلی گھاو اللہ سرو جس وقت نہ کمی نہ کسی نال او کہ وہی ہمارے بچہ بچہ پڑھانا چاہتا ہے تو دروازہ بند ہونے کی بجائے امداد آ جاتی کیا چکر ہے بات وہی ہے مسلا ذرا ایدر بیع, ایدر بیع. حکومت کے میں قائم ہوں wow, قیام حکومت اور توام حکومت راج سمجھاتا ہوں رسول کی آمد کا مقصد سمجھاتا ہوں رسول کلمہ گھن دے آئے کلمے دے مڈ کیا ہے تاغوت کو نمن تاغت کیا, کیا ہے کفر دیا حکومت بولو بولو, بولو بولو رسول کس واسطے آئے کلمہ توحید پڑھا کلمہ توحید دا منڈ کیا ہے کفر بتاغوت یعنی تاغوت کی حکومت کو نما نما بولو ایک کلمہ دا مٹ ای ہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ میں نے کیا پیغام دیا کفر کی حکومت کو نہ ماننے کا میٹے تو کفر کی حکومت کو نہیں نہ ماننا یعنی اپنے اختیار کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ کفر کی حکومت کو نہیں ماننا مارنا کلمے کا آغاز آغاز ہوں گال سمجھا ہے جڑے آخر سیاست وکری ہے اور ہمارا مقصد کسی حکومت کا خاتمہ نہیں کلمہ ہونے کا رہا یا کیا لاکھانڈکنا بچہ دمادم مس کلندر ہاں صرف اس کا جواب دے دو جی کسی کے پاس ہے تو جاؤ لے لے ہر جہ مرکز قائم ہوں رسول کو گھر سے باہر جا رہا ہے اتنا مرکز پبن چکر سمجھ نہیں لگی دنیا کی گل کرنا سنو ایمان دنیا دنیا جی پیدا ہو گیا سنو اگر دنیا, دنیا،, دنیا،, دنیا،, دنیا،, دنیا، دی حکومت نو تسلیم نہیں کیتا گیا تو بتاؤ کس قرآن و حدیث میں یہ آیا کہ کعبہ بند کر دو بیماری کے ڈر سے جواب کوئی بائی چل قرآن و حدیث میں کہیں بتا دے کہ جب بیماری کا ڈر خطرہ ہو تو کابے سے دور ہو جانا روزے رسول سے دور ہو جانا اور لانتی نوچ لانتی اللہ دلایا ہی اس وقت جسے بیماریاں دکھا پریشانیاں آزاد چس لگے میرے رحمت دا کے کیا؟ <سلام> <سلام> ملا دے مقابلے چیت یاد آنف جاؤ فراہ فست اللہ بابر مقابلے تے اندر یاد آج قرآن یاد آابی آ تک ہزور کے دربار سے جانا ہے اللہ فرمانا جب ظلم کر بیٹھو تو میرے رب حبیب دے دربار آ جاؤ جسے بیماریاں آدی عزاب آکلیف ہوں ظلم کی وجہ آلہ فرمانا جسے بماریاں دکھ آؤ اسلے حبیب کے دربار چالو میا تالتی نے پوری دنیا ہٹا کے کابے دے بھی قبضہ کر لیا کر کے تابو نے روکیا ہے اللہ تو بلاندہ بتا کلم شام مسلمان بیماری دکھ تکلیف گناہ گنا ہوئے ہر نتیجے رحمت بوہات رحمت پیش دے دے نظر کابا رحمد روزہ ندا مدر دا دربار بہا والا جکری ملتانی دربار کیا <ص estratég flush> لانت گھر فیکٹری یہ اللہ کا حکم, حُکم اللہ کا حکم اللہ کٹ لیا مین سامنے لیادا حضور دے جوڑے دے پاک کا پورے ملک اندر جا بول موت آ جاتی چوں کر کے بخاوے کرے چو بولو منڈیل قوم لگی نہ منڈیے بند لا سوانا مراد روح کا گھر بند بلکہ میرے کو آخر کسم سات کر کے قبضہ قدرت میری جانے کعبہ روح, روح کا بھی روح کی بھی منڈی جسم کی بھی منڈی کعبے کو کنڈ دے دن نہ نہ روح راہیے نہ وقت نہیں ہے ورنہ, ایمان, ورنہ ایمان, ایمان سے کہتا ہوں،, ہوں ایسے سمندر چلا دوں جیڑا جملہ بولا ہوں کوئی اتنا اتنا پھیلا دے خود ایک موضوع بن ہوئے ہوئے ھالی ھالی ھالی میں چیلنج کر رہا ہوں سوالاک نبیوں ھالی کی تاریخ तारी तारी तारी میں اسلام آج سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کوئی مائی کلال ثابت کر کرتے بڑے بڑے عذاب آتے رہے بڑی بڑی تعاون وبائیں آتی رہی کبھی کعبے سے دور کیا گیا ہو تاریخ تو میں تو, تو کہوں گا, گا کہ سعودی والے مومن میر تاغوت ہیں ہے وہ ظالم بےمان ظالم مشرف تمہیں شرم نہیں آتی تو سمجھتا ہے تاغوت دربار ہے کا دربار ہے ولیوں کا وہ ظالم یہ تابوت نہیں تاغوت وہ ہے جس نے خدا کا دروازہ یہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ کا دروازہ کھولا ہے جو رب کا دروازہ کھولنے والے, والے, والے ان کو تاغوت سمجھ سمجھتا ہے کتا ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ اور جو خدا کا دروازہ کا بند کرنے والے ہیں ان کتوں کو سمجھتا ہے یہ رب کا دروازہ کھولنے والے ہیں یہ تاغوت وہ تاغوت ہے جنہوں نے بہانا بنا کر رب کا دروازہ بند کر دیا وقت کوئی میں جاو اسلام دی حکومت کفر دی حکومت بامے بامے حکومت بامے بامے بامے اسلام ہوئے <سلام> <سلام> سکول والوں سے موازم کہو کبھی غلطی سے یہ آیت بھی لکھ لیا کرو اور اس کی تفسیر بھی ساتھ لکھ لیا کرو کوئی گناہ نہیں ہوتا دیواریں کالی کر دیتے ہو اقبال کا کلام لکھا ہوا ہے قرآن لکھا ہوا ہے کہاں اس لکھی ہوئے کچھ لکھا ہوا اور جو اصل نقطہ ہے وہ سپا کر بیٹھے ہوئے لکھ لو کوئی حرج نہیں کوئی حرج اگر تم کہتے ہو نا اور تم کہتے پڑھتے ہو جائے میں کلے دا مانا بیان کر رہا یہ غلط ثابت کر دے میرا کیما کر دے اور جہاں وہ کرتے میں وہ جو کلمے کے معنے کرتے ہیں نا ہاں سجدہ سجدے کو روک نکلو نے اگر سجدے کی بات تھی غیر اللہ بات کھل گئی تو چلنا دوست اگر یہ بات کرتے ہیں سجدہ روکنے رسول آئے تھے غیر کو سجدہ نہ ہو بتا دو سر کس را کتنا <سؤال> اللہ نے فرمایا وہ سجدہ نہیں کرتے اپنے, اپنے کیوں فرمایا وہ مشرق, مشرق نے لڑائی لڑنی کس تو دنیا کے روم دیا جنگ جنیا دے صحابہ لڑی دنیا علاقے چاہیے جنگ نہیں ہوئی خدا حکومت باوے کفر دی ہو سلام اسلام سلام سلام سلام بن دی جنگ نہ چلتی تعلیم سونے حکومت باوے باوے اسلام دی بنگ چل نال چلتی تعلیم نال سونے نبی جنگ نال بنائی سلا نال نہیں بنی جنگ بھی ادر ویخ ایک جنگ کے موقع دے حضور دے صحابہ نے حضور رسول اللہ جنگ کی تیاری کریے جی کر, جی کر دے توجہ عرض کی ہزور چن کی تیاری کریے حضور نے ہتھیار فرمائے صاحب گیا ارد لاگے سونے نبی نے فرمایا جلال گسے نام فرمایا اے نبی شان ہتھیار جسم دے چڑھاوے بغیر جنگ تو تارے نبی شان چڑھا بیٹھے تھے کوئی بھی نہ جاوے نہ کلو ہی تو خراب اور جنگ کرے گا <mets> جنگ نال حکومت بنتی ہے تعلیم, تعلیم, نال تعلیم نال چل دیئے سونا, سونا نبی تعلیم دے گئے تعلیم دے گئے صحابہ اکرام نے جمیں جنگ تے زور رکھیا ہے امہ تعلیم رسول تے زور رکھیا ہے کوئی علاقہ بھی مسلمانہ نہ فتح نہیں سی ہوتا جس علاقہ دے اندر صحابہ اکرام معلمین کوفہ حضرت عمر نے ہے حضرت عمر نے کوفہ گوفا ہے حضرت عبداللہ مسعود نو روانہ فرمایا خوفے والے نو خط لکھا خوفیو کھے خوش نصیب خوش نصیب او خادم خاص جن او اللہ اپنے تو جدا کر کے دے رہا ہاں تعلیم کا آپ کا شکر حضرت حضرت ابراہیم شگرد حضرت حماد شکر حضرت امام آب آزم ابو حنیفا بنے ابو حنیفام پھر اگے جی فکایت درکت کے نام نبی حکومت میں کمی ہو گئی حکومت ترکا حکومت میں پچھلے نہیں کر رہا سلطنت خالص ہنفی سن فتح آلمگیری علمگیر بادشاہ امت رسول نے حکومت نو دائمی کر دے سدیا حکومت نو دائمی کر دتا مغلوں کے حالانکہ کون سا امام آزم ابو حنیفہ آپ کا دادا مشرک تھا آپ کے دادے حضرت یا مولا علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ان کے آگے بیٹے حضرت ثابت ہوئے ثابت کے بیٹے ابو حنیفہ نعمان ہوئے گل بدھ ما وقت بہت تھوڑا ہے سنا دیتی حکومت چلدی کالیم کافر والے پاس انگریزوں کی مثال دے دیتا برطانیہ کی حکومت پوری دنیا پہ رہی پوری دنیا حکومت بنی یا کافر جنگ گال کر سرائکی زبان بھائی سچی ہے۔ اگر کوئی مہمان نوازی لحاظ رکھد بستر وڈی ویل اٹھے دو چار بندے مارے بستر بھی چاہے منجی بھی سوار دا بچہ مہمان کری پچ اصلا کٹا کر ساری خوج مونی کر مار شار ہر چی چاہتے تو جنگ نو بنا بنا جنگ نال چلدی کہ بئیے توج دنیا تو چلتی وہ تو چل گیا وہ چل آ گیا وہ چل آ حکومت کیوں چلتی بھائی دنیا کی گال کرنے میں ایک طریقہ ہاں سمجھو میں پاگل نہیں ہوں میں دنیا کی بات کرتا ہوں بتاؤ وہ چلا گیا حکومت کیوں چل رہی دنیا پر چل رہی ہے بتاؤ بتاؤ سیاح جی دے خیریت کھلا مار دے یہ کس گی نا دے واسطے ڈرائیور بھی چاہیے ورکشاپ بھی چاہیے نہیں تو مکالم میں اللہ اسلام بھی پتا ہے گیس چلاو سارا نظام چاہیے لہذا نظام واسطے تعلیم دے اور پتہ لگا سنیا سنے دی حکومت بھی بنی تے چلی کہ مسلمان دی بنی کہ چلی کہ بے وقف نہ حکومت دے اصا تری قوم قوم بال جمدن سانگ اسلام نہیں سکتا جو ستے خترے لاتے پر سمجھ جی میں آخری مکھن کٹین بس, جن بس, بس, بس, بس ایک, دو ایک دو جملوں میں بات ختم سمجھائے سمجھائے گا سچی رسا <سلام> <اے> <دا سلام> <جب موسلمان> <سلام> چلا چل دے کہ ہوں میرا رسول میں گل بال جمال پہلے جمع پیرا کوئی دعا کامیاب کرا دعا تھی تھی گیا باروی چوڑمی جتنی لگنی ہوں دعا تھی ہر دعو مہربانی ہے جی رسول مقابلے تلوار دعا فرماؤ پتر لگ لگ سال حکومت چلو دھکے پکے لا بہ زور والے پیر بیٹھے پیچھے دھکا جو لگا سارا ٹبر گیا جل ٹبر گیا لگ گیا سارا ٹب سے پینشنر تھی گی آشنر تھی ری ریٹائرمینٹ بھائی کھارویب کار پویس ہوں اپنے پچھلی جنگ نہ مولوی حضور مسئلہ میں گھر خیروں کی قسمت اگلی گپ گئی کھیپ نو ہوں پوترے پوترے تو پڑ پوترے بائیو یہ دس ہوئے تاخت ایمان دارم ہن ات ضرور کر دینا وضاحت بغیر موضوع نا کس رہے ناس رہے گا اگر مسلمان ہوا اللہ کا مطالبہ, مطالبہ جنگ کرو تو حکومت خائم, خائم کرو خائم اگر مسلمان کمزور جی میں فرو موس علیہ سلام قوم کمزور ہے کیا مطالبہ پچھ ر مسلمانوں کا فرد کیا ہے قرآن سنا وا رف فرم مسلمانوں نے ہاتھوں پر لو رو مسکی نواج لو تھے تو لگن فرد لیکن نہ من دلو اپنو ہے یہ حکومت دی حکومت نہیں بھی متا سا اپنی کام بھی کر سکتا ایمان تے قائم کر ایمان کائم کرنے کیا ضروری ہے نفرت رکھ بگز رکھی نا بنے کنے بھول دے بھی دعا نہ منگوے سا الٹا بدو رب نت مسالا بلو مہم فلا مرا بلا بلا کم از کم اس طرح لڑتا بدوا د سلام سکھا پروردگار انہوں دے مال غرق کر انہوں نے طاقت ختم کر یہ نہ جو ہی نا دے مال گن لالچ رکھ دیں منا اللہ انہوں دے مال غرق کر ہی مال دے ساقت بنتے عذاب نہ معلوم راحوان رسول آمد دا آمد مقصد ہاتھ نال رولی بیٹھی تلوار دے رسول مقابلے لڑنے تیار جنگ جاری پڑتے کلم کرے سلا کر پیسے دڑی مولی پیر دے دورے بھی کرائیے نہ رسول دے دروازے بند ہی گئے تفصیل عید زیادہ کو جھاکھنا وقت تقاضا نہیں اجازت نہیں چاند موضوعات <Club> <sorting> پانچ سو روپے کا پیکٹ ڈرائیور کو حاصل ہو